أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون قد حق القول اکثر فہم لا يؤمنون انا جعلنا في عنا قم اغلال پہل اذقان فہم مقمحون مقصد سور یاسین کا شفات قہریہ کی نفی دلائل نقلیہ کے ساتھ گزشتہ صورتوں میں اسباط قیامت کیا گیا اور شفات قہریہ کی نفی کی گئی دلائل عقلیہ کے ساتھ تو اس صورت میں شفات قہریہ کی نفی کی جا رہی ہے دلیل نقلی کے ساتھ گزشتہ علیہ مسلام سے اور ایک ولی سے جو اللہ کا نیک بندہ ہے صاحب یاسین صورت مکی صورت ہے تو ساتھ جو مقاصد اربعہ ہیں تو وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں توحید رسالت اور قرآن کی صدق سچائی اور ایمان بالآخرہ صورت میں آپ دلائل اقلیہ بھی دیکھیں گے جو عموماً قرآن ذکر کرتا ہے توحید پر رد شرک پر اور جگہ جگہ اقبات آخرت یاسین حروف مقطعات میں سے ہے جس طرح قرآن مجید کے دیگر صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات یہ ذکر کیے جاتے ہیں یہ تو اس صورت کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات یا حروف متشابہات مفسرین نے بعض نے یہ معنی ذکر کیا ہے کہ یاسین یا رجل یا یا انسان یا بعض کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے اسماں میں سے ایک اسم ہے کیونکہ اس کے بعد ان نقل من المرسلین آیا ہے لیکن علامہ ابن قیم وہ رد کرتے ہیں اس پر کہ یاسین دیگر صورتوں کے آغاز میں جو حروف ذکر کیے جاتے ہیں تو یہ بھی انہی حروف کی طرح بعض حروف ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر کا نام نہیں ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں یا کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ نہیں آیا تو آسان مانا یاسین اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو یہ جو پہلا رکو ہے یہ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ شروع میں اللہ یہ قرآن کی شہادت اور قرآن کی گواہی ذکر کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کہ قرآن گواہ ہے اور گواہی میں ہمیشہ ایک بڑی چیز وہ پیش کی جاتی ہے اور یہاں پہ پھر قرآن کی گواہی تو اس کی عظمت وہ بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ معمولی گواہی نہیں ہے بلکہ تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن مجید یہ اس عزیز ذات کی طرف سے اور رحیم ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے معمولی کتاب نہیں تو یہ پیغمبر یہ لمن المرسلین ہے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو یہ پیغمبر یہ اللہ کا رسول ہے اور دوسری بات یہ یہ سلسلہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو یہ کوئی اجنبی پیغمبر نہیں ہے جس طرح پیغمبر فرماتے ہیں وما کن تو بد عام نر میں کوئی پہلے پہل کوئی پیغمبر نہیں آیا کہ تم لوگ حیرانی کا اظہار کر رہے ہو اور اس پیغمبر کی عظمت اور اس پیغمبر کی آزمت اعلی سراطم مستقیم یہ سیدھے راستے پہ ہے یہ سیدھے راستے پہ ہے یہ پیغمبر یہ سرات مستقیم پہ ہے پیغمبر یہ گمراہ نہیں ہے بلکہ وہ سیدھے راستے پہ گامزن ہے پھر قرآن کی عظمت ذکر کی جا رہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے شہادت کے طور پہ پیش کیا تو وہ کوئی معمولی گواہ نہیں ہے اور پھر قرآن کے بھیجنے کی حکمت وہ ذکر کی گئی ہے لِتُنذِرَ زیرا قوم اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اوہم فہم یہ قرآن اللہ نے انذار کے لیے بھیجا ہے یہ آلماریوں میں اور دریچوں میں سنبھالنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ بیان کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے پھر قرآن کے بعد عام طور پہ لوگ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ قرآن کے انذار کے بعد ایک غافلین ہیں فہم غافلون یہ ایک وہ ہیں کہ جو غفلت اختیار کرتے ہیں اور قرآن سے وہ غافل بن جاتے ہیں تو غفلت میں وہ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ضد اور اعناد پر وہ ڈٹ جاتے ہیں اور قرآن کی دعوت کو وہ برابر ٹکراتے رہتے ہیں تو اسی لیے ان کی وہ غفلت بالآخر وہ ضد اور اعناد میں بدل جاتی ہے تو جب ضد اور اعناد میں بدل جاتی ہے تو اللہ بالآخر ان لوگوں پر ختم قلب کر دیتے ہیں تو اگلی آیات میں جالنا لقد حق القول اکثری فہم لا من سات آٹھ اور نو ان آیات میں ختم قلب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے وہ اسباب فہم وہ ان کے بند کر دیئے ہیں اور ان کی آنکھیں اب حق دیکھ نہیں سکتی ان کے کان سن نہیں سکتے اور ان کے دل وہ غور اور فکر نہیں کر سکتے اسی لیے پھر اس انضار کی طرف بات آتی ہے کہ پیغمبر آپ کو تو انضار کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن ضد اور اعنات کا کوئی علاج نہیں و لا یؤمنون رایت نمبر گیارہ میں یہ ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جب لوگوں کو, کو کوئی فائدہ نہیں دیتا اگر انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے جب کوئی فائدہ ہی نہیں کر رہا تو پھر بیان کیوں کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتا بلکہ ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے کہ جو حق کو سنتے ہیں منت تبا ذکر و خشی اور جو لوگ اپنی عقل کو بروئی کار لاتے ہیں جو لوگ حق میں غور اور فکر کرتے ہیں حق کو سنتے ہیں تو یہ حق یہ آپ کا ڈرانا انہیں فائدہ دیتا ہے اور پھر انہیں بشارت دی جاتی ہے اور آیت نمبر بارہ میں تخویف اخروی بھی دی جا رہی ہے اور اس بات آخرت تخویف اخروی اور اس بات آخرت اس میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا جس میں یہ حق اور باطل کی یہ کشمکش یہ چلتی ہے تو یہ ابتلا کے لیے ہے اور ایک دن آنے والا ہے جس میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گا ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور اسی کے لیے میں ان کے اعمال لکھتا ہوں خواہ وہ آگے بیچتے ہیں یا پیچھے چھوڑتے ہیں اور لکھنے سے کوئی چیز بھی ہم چھوڑتے نہیں بلکہ ہر چیز وہ ہمارے پاس محفوظ ہے یاسین اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والقرآن الحکیم شاہد ہے یہ واو قسمیہ لہادہ واو قسم کے لیے لیکن بمانے شہادت کے اور بمانے گواہی کے اور قرآن میں یہ آخری پارے تک جن صورتوں کے آغاز میں یہ واو قسم آتا ہے جیسے اس صورت کے بعد و صفات اسی طرح وزدیاتی اور آگے و دحا و لئل یہ جتنی قسمیں یہ کھائی گئی ہیں تو یہ بطور شہادت کے ہیں بلکہ امام رازی نے تفصیر کبیر میں اس بات کی تعبیر یوں کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں کبھی شمس پر کبھی قرآن مجید پر کبھی فرشتوں پر دراصل یہاں پہ یہ قسمیں یہ بطور دلیل کے ہیں یہ ان المان التی حلف اللہ بےحا کل دلائل جنہیں اللہ نے قسم کی شکل میں ذکر کیا ہے قرآن میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی قسمیں کھائی ہیں تو یہ تمام یہ دلائل ہیں یعنی یہ بطور دلیل کے ہیں یہاں پہ اللہ کے پیغمبر کی رسالت پر قرآن کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے والقرآن الحکیم شاہد ہے یہ قرآن الحکیم حکمت والی کتاب ایسی کتاب کہ اس کے ایک ایک حکم میں حکمت ہے انسان کو حکیم بناتا ہے اس کی باتیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں عقلمندی کی باتیں ہوتی ہیں یا حکیم بمانے محکم کے شاہد ہے قرآن یہ الحکیم وہ جو محکم کتاب ہے مضبوط کتاب ہے اور اس کے دلائل کو توڑا نہیں جا سکتا بڑے محکم دلائل ہیں قرآن کے یا الحکیم بمانے حاکم کے شاہد ہے قرآن الحکیم کہ جو فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اور یہ کتاب یہ تمام کتابوں پر حاکم ہے حاکم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یہ ان کلمل المرسلین یہ شہادت قرآن کی کس پر ہے یہ قرآن کو بطور دلیل کس بات پر پیش کیا جا رہا ہے ان نقل منسلیم اسے جواب قسم بھی کہتے ہیں بے شک آپ اے پیغمبر سلیم ان بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں تو باتیں اس میں یہ قرآن ذکر کر رہا ہے ایک تو یہ کہ آپ رسول ہیں اور دوسری یہ کہ آپ کوئی اجنبی شخص پہلی مرتبہ نہیں آئے دنیا میں بلکہ یہ آپ سے پہلے ایک سلسلہ پیغمبروں کا یہ چلا آ رہا ہے آلہ مستقیم یہ اسی ان کا دوسرا خبر ہے پہلی خبر لمین المرسلی ان اس کی ایک خبر کہ بے شک آپ پیغمبر رسولوں میں سے ہیں بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں اور دوسری خبر اعلی سورات مستقیم اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں پیغمبر کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے سورہ فاتحہ میں ہم نے سیرات مستقیم کے تین معانی ذکر کیے تھے کہ قرآن مجید میں سیرات مستقیم یہ انہی تین معانی میں استعمال ہوا ہے ایک توحید اس صورت میں بھی آ جائے گا وہ ان ابدونی حاضہ سیرات مستقیم غالباً آیت نمبر 61 ہے سیرات مستقیم اتباع رسول پیغمبر کی تاب داری اس طرح سور عالمران آیت نمبر اکتیس میں گزرا تھا کہ قل ان کن تم تو شب کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے ساتھ محبت کا تو میری تابے کرو وجہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی تابے کرنا یہ سیدھا راستہ ہے اور یہاں پہ اعلیٰ سرات المستقیم اور سیدھا راستہ قرآن مجید کہ اے پیغمبر آپ سیدھے راستے پہ ہیں اہ دین سراۃ المستقیم مراد قرآن ہے جس طرح سورہ انعام ایک سو اور ایک سو ترپن میں اسی طرح سورہ احکاف میں بھی آ جائے گا الاسرات مستقیم اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں یہاں پہ قرآن کہتا ہے پیغمبر سیدھے راستے پہ ہیں سورہ قلم میں فرماتا ہے قرآن نون والقلم وما ومائے ما انت بنعمت امت رب کب مجنون و ان نقل اجراً غیر ممنون و ان نقلا خلق نظیم علا آتا ہے استعل کے لیے جیسے ایک چیز بندہ اس پر سوار ہو اور ایک چیز پر بندہ سواری کرے یعنی گویا کے یہ سرات مستقیم ایک سواری ہے اور اللہ کے پیغمبر اس پر سوار ہیں اسی طرح خلق عظیم بلند اخلاق جیسے یہ سواری ہے اور اللہ کے پیغمبر یہ اس پر سوار ہیں یعنی مطلب یہ بلند اخلاق والے اسی طرح سیرات مستقیم پر گامزن اعلی سرات مستقیم سیدھے راستے پہ ہیں اب قرآن کی شرافت وہ ذکر کی جا رہی ہے وہ جس چیز پر اللہ نے قسم کھائی جس چیز کو اللہ نے بطور شہادت کے پیش کیا بطور دلیل کے تو ابسائت میں اس کی شرافت وہ ذکر کی جا رہی ہے تنزیل العزیز الرحیم تنظیل العزیز الرحیم بھیجا جانا ہے اس کتاب کا بھیجنا ہے اس کتاب کا بھیجی گئی ہے یہ کتاب العزیز اس غالب ذات کی طرف سے الرحیم کے جو نہایت مہربان ہے تنظیل العزیز الرحیم اس میں یہ قرآن مجید کی ایک تو یہ اللہ کی صفات ہیں اور دوسری یہ کہ اس میں قرآن کی اس عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے تنزیل میں ایک اشارہ کہ یہ کتاب یہ تدری جن اتری ہے جتنی لوگوں کی ضرورت تھی اور حزب ضرورت یہ قرآن تیئیس سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے یہ کتاب اور قرآن کا نزول دو قسم پر ہے ایک یکبارگی اور وہ للت القدر کی رات میں ہے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اور دوسرا قرآن کا ضرورت کے تحت حزب ضرورت یہ نازل ہونا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تنظیم العزیز الرحیم یہ اللہ کی صفات ہیں العزیز غالب ہے جس میں اس جانب اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کو نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے کیونکہ وہ العزیز ہے لیکن ساتھ میں الرحیم بھی ہے کہ اگر ابھی تک اللہ کی کتاب نہیں مانی مان لو وہ رحیم ہے تم پر مہربانی کرے گا اسی طرح قرآن کی صفت یہ دونوں آتی ہیں العزیز جس طرح سور حامیم السجدہ ایت نمبر اکتالیس میں وہ ان نحول کتاب اور بے شک یہ کتاب عزیز عزت والی کتاب ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرو عزت والے ہو جاؤ گے اسی طرح عزیز ہے عزیز ہے اللہ نے اس کتاب کو ہر قسم کی باطل سے محفوظ کیا غالب ہے کوئی اس کی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا الرحیم قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا تنزیل العزیز الرحیم بھیجا جانا ہے اس کتاب کا العزیز اس غالب ذات کی طرف سے الرحیم جو نہایت مہربان ہے کس لیے اللہ نے بھیجی ہے یہ کتاب ذرا یہ لتنزرا میلام متعلق ہے یہ قرآن کے نزول کے ساتھ کس لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے تم ذرا قومم ما ان ذیرا آبا احم تاکہ آپ ڈرائیں اے پیغمبر قومن اس قوم کو ان لوگوں کو مَا ان ذرا آبا احم کے نہیں ڈرائے گئے آبا ان کے آبا اجداد فہم غافلون بس وہ بے خبر ہیں اللہ کی کتاب سے بس وہ غافل ہیں حق سے عیسائیت کا بظاہر تعارض آتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر چوبیس سے ہم نے سورہ الفلامیم السجدہ آیت نمبر تین کے تحت بھی وہاں پہ بھی آیا تھا لتن قوم اما آتا ہو من نظیر قبل کا وہاں پہ بھی یہ بحث ذکر کی تھی کہ سورہ فاطر آیت نمبر چوبیس میں آتا ہے وہ من امتن الا خلافی نذیر نہیں ہے کوئی امت مگر گزرا ہے اس میں ایک ڈرانے والا اور یہاں پہ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ ان کے آباؤ اجداد نہیں ڈرائے گئے اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری مگر ان میں ایک ڈرانے والا وہ گزرا ہے تو دونوں میں تو بظاہر تعارض نظر آتا ہے اصل میں کوئی تعارض نہیں امن اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی قوم کے پاس ڈرانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ انذار کے محتاج ہیں چاہیے تو یہ چاہیے تو یہ کہ وہ فوراً آپ کی بات مان لیں کہ ایک عرصہ دراز سے جن لوگوں کے پاس پیغمبر نہیں آیا چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے آتے ہی وہ آپ کی بات تسلیم کر لیتے لیکن بد قسمتی ان لوگوں کی کہ وہ بجائے ماننے کے وہ انکار کر رہے ہیں جیسے مثلا ہمارے اس درس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے بلکہ اکثریت سارے ہمارے سمیت اسی طرح تھے قرآن کو بیٹھنے سے پہلے ہم کہاں اللہ کی کتاب کے اس پیغام سے آشنا تھے تو اگر تمہیں موقع ملے اور تمہارے سامنے اللہ کی کتاب بیان کی جائے تو چاہیے یہ کہ بندہ فوراً تسلیم کر لے بجائے اس کے کہ غفلت کا وہ زمانہ اس پر اور بھی بڑھے بلکہ فوراً اللہ کی کتاب کو ماننا چاہیے کیونکہ انسان وہ اپنی خیر کا لالچی ہوتا ہے اور جہاں کہیں اسے خیر ملے چاہیے یہ کہ وہ فوراً تابے کرے تو یہاں پہ جو قرآن کہتا ہے کہ آپ ایسی قوم کے پاس ڈرانے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد نہیں ڈرائے گئے یعنی ایک زمانہ گزرا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اب آپ آ اللہ نے ان پر احسان کیا چاہیے کہ فوراً مانے اور جو سورہ فاتر میں آیت نمبر چوبیس ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پیغمبر یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا اجنبی شخص نہیں آیا کہ پہلی مرتبہ نظیر بہت ساری امتیں اس سے پہلے وہ گزر چکی ہیں کہ جن میں ڈرانے والا وہ گزرا ہے اور اللہ نے بھیجا ہے یعنی یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس پیغمبر کو آپ لوگ بڑا کوئی اجنبی سمجھیں یا یہ دنیا میں کوئی پہلا پیغمبر آیا ہے تو اسی لیے دونوں آیات کا جو محل ہے وہ مختلف ہے ایک آیت میں ایک بات بتائی جا رہی ہے اور دوسری آیت میں مقصد وہ دوسری بات ہے اسی طرح مفسرین نے اور بھی جوابات دیے ہیں بس یہ آسان جواب ہے لت ان مَا قوم آبَاؤُهُمْ اوہم کہ آپ ڈرائیں پیغمبر ان لوگوں کو ما زیر آبا کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آبا اجداد وہ غافلون بس وہ غافل ہیں اللہ کی کتاب سے یہ ان کا وہ مرض ہے کہ اللہ کی کتاب سے غافل تو اب اگر بندہ اللہ کی کتاب کے آنے کے بعد بھی اس غفلت کو برقرار رکھے تو پھر یہی غفلت یہ ختم قلب میں یہ بدل جاتی ہے جب انسان غفلت بھی کرے اور رفتہ رفتہ وہ ضد اور اعنات پہ بھی اتر آئے اور حق سے انکار کرے تو پھر یہی چیز یہ ختم قلب میں بدل جاتی ہے اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لقد حق القول اعلی اختریحم تحقیق ثابت ہوا ہے حکم عذاب کا اعلی اختریحم ان کی اکثریت پر ان کے اکثر لوگوں پر فہم لائن بس وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر حق القول کیا معنی جس طرح لام لامیم السجدہ میں آیت نمبر تین میں وہ گزرا تھا ولاکن حق القل ان لم من جن وناسی اجماعین کہ اللہ کے عذاب کا وہ حکم کہ میں جہنم وہ جنوں سے اور انسانوں سے بھروں گا کہ جو لوگ ضد اور اعناد پر وہ اڑے رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ میری طرف سے یہ اٹل فیصلہ ہے تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے لقد حق القول تریم تحقیق ثابت ہوا ہے حکم عذاب کا ان کے اکثر پر ان کے بیشتر لوگوں پر فهم لا بس وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر اب ان دو آیات میں فی آنا جو فہم کے اسباب ہیں اللہ نے ان سے وہ چھین لیے ہیں ان اجالنا فی آنا کے ہم اور اس کی تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں ذکر کی تھی جب ہم آیت نمبر 6 اور سات پڑھ رہے تھے وہاں پہ ہم نے علامہ ابن قیم کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں کم از کم تینتیس تھرٹی تھری تعبیرات ایسی ہیں کہ جو ختم قلب پر دلالت کرتی ہیں ختم قلب کبھی یعنی دلوں پر مہر لگانا کبھی ختم اللہ علی قلوبہم قلوب سمعہم و اعلی سم افسارہم کبھی ان الفاظ کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے کبھی اغلال ان الفاظ کے ساتھ وہ جالنا ممبئی نے دی صدن و منخلفی کبھی طبعہ کے ساتھ کبھی ران کے ساتھ زنگ لگنے کے ساتھ اور قریباً تینتیس تعبیرات ہیں قرآن میں یہ سارے ذکر ہیں انجالا فی آنا کے ہم اغلالن بے شک ہم نے بنائے ہیں ان کی گردنوں میں توق اغلال جمع ہے غل کی اور غل یہ توق کو کہتے ہیں ہم نے بنائے ہیں ان کی گردنوں میں توق فہیہ ازقانی کیسے توک ہیں فہیہ الل ازکانی بس وہ توق پہنچے ہوئے ہیں ان کی ٹھوڑیوں تک یعنی ان کی ٹھوڑیوں کے نیچے وہ توک لگے ہوئے ہیں فہم مک تو ان کے سر وہ پیچھے کی طرف کیے گئے ہیں اقماح کہتے ہیں رس سر اوپر ہونا اب یہاں پہ اس ٹھوڑی پر اگر ایک ٹوک لوہے کا وہ یہاں پہ لگا دیا جائے اور ایک انسان وہ نیچے دیکھ نہیں سکتا اسی لیے مفسرین مانا کرتے ہیں مقمحون اے اور الرؤوس کہ جن کے سر وہ اوپر کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور بعض نے تو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اقماح میں سر بھی اوپر کی طرف اٹھایا جانا اور پھر آنکھیں بھی بند کر دیے جانا یعنی اس میں ان دونوں کی طرف اشارہ ہے ان نہ جالنا فی آنا کہ ہم اگلا لن بے شک ہم نے بنائے ہیں ان کی گردنوں میں توق فہی پس یہ توق یہ ٹھوڑیوں تک ہیں فہم مکمہ پس یہ پہنچے ہیں ٹھوڑیوں تک فہم مک تو ان کے سر و پیچھے کی طرف دکھیلے گئے ہیں وہ صدن اور ہم نے بنائے ہیں ان کے سامنے دیوار اور ہم نے بنائی ہے ان کے سامنے دیوار وہ منخلفی امسدن اور ان کے پیچھے دیوار یعنی حق سننے کا اور دیکھنے کا کوئی راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا فاغ تو ہم نے ڈھامپ دیا ہے انہیں فہم لائب سرون پسو نہیں دیکھتے حق کو یعنی مطلب یہ کہ وہ اسباب فہم دل کان اور آنکھیں وہ اللہ نے ان کے بند کر دیے ہیں تفصیل قرتبی میں یہاں پہ قرطبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا ہجرت کی رات تو انہوں نے مٹی ایک مٹھی بھر مٹی لی کافر باہر کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر اور دار ندوا میں دار الدوا میں انہوں نے وہ مشورہ کیا تھا اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کا تو اللہ کے پیغمبر جب گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے سورہ یاسین کی یہ آیات یہ تلاوت کی سیرت میں یہ آتا ہے اور ان کافروں کے سروں پر کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ مٹی وہ ڈالی اور اللہ کے پیغمبر نے سورہ یاسین کی یہ آیات تلاوت کی ہیں وہ جالنا ممبئی نے من خلف ام صدن فاخ شنا فہم لا فرون اور ساروں کے سر پر آپ نے وہ مٹی ڈالی اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نہیں اور وہ ان کے درمیان میں سے وہ نکل گئے قرطبی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اندلس میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے منصور فے کے ساتھ وہ ایک قلعے کا ذکر کرتے ہیں کہ منصور قلعہ میں اسی طرح ہوا ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور میں دشمنوں سے وہ میں بھاگ گیا تھا اور ایک دو پولیس والے یا ایک دو فوجی وہ میری تاک میں میرے پیچھے وہ پھر رہے تھے اور میں کھلے میدان میں میں بیٹھ گیا اور میں نے یہ آیات یہ تلاوت کی سورہ یاسین کی اور قرآن کی دیگر آیات وہ جالنا ممبئی نے من خلفن فاخ شنا فم لا سرون لیکن وہ مجھ پر سے گزر گئے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تو ان میں سے ایک وہ دوسرے سے کہتا ہے یہ تو کوئی جن تھا کہ جو بالکل ہمیں بالکل وہ نظر ہی نہیں آ رہا و جالنا ممبئی نے ادی ہم سدن و منخلفی ہم ہوم اسی لیے کہ اگر کوئی شخص وہ دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے تو یہ آیات نہایت مجرب آیات ہیں اس سلسلے میں وسواءن علیہم انذرتم ام لم تنذرہم اور برابر ہے ان لوگوں پر یہ اسی لیتنذر قوم ما انذر اباؤہم اور برابر ہے ان پر انذرتم کہ اگر اپ ڈرائیں انہیں اے پیغمبر ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پہ اپ کا ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا اب اس سوال میں جواب ہے کہ جب ڈرانا فائدہ نہیں دیتا تو پھر ڈراتے کیوں ہیں نہیں بلکہ بہت سارے سننے والے ہیں بہت سارے حق میں غور اور فکر کرنے والے ہیں تو آپ بیان کرتے رہیں بیان سے نہ روکیں بیان آپ نے کرنا ہے ان نما تم ذرو منت تباغ بے شک آپ ڈراتے ہیں یعنی آپ کا ڈرانا فائدہ دیتا ہے منت تباہ ذکر کہ اسے کہ جو تاب کرتا ہے قرآن کی جو قرآن کی تابے کرتا ہے قرآن کو سنتا ہے قرآن میں غور اور فکر کرتا ہے تو وہ شخص اسے فائدہ دیتا ہے تبا ذکرہ بے شک آپ کا ڈرانا فائدہ دیتا ہے اسے اتباع ذکر کہ جو تابے کرتا ہے قرآن کی وشیر رحمان بالغیب، اور وہ ڈرتا ہے مہربان ذات سے بلغئی بھی بن دیکھے یعنی اس کے دل میں ڈر اور خوف ہے پبش روح بے مقطرت کریم تو آپ خوشخبری دے اسے بے مخترتن کی واجرن کریم اور عزت والے اجر کی بدلے کی اب سائت میں اس بات آخرت اور تخویف اخروی بھی ہے ان نانخ و نف یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دن آنے والا نہیں ہے اور یہ دنیا ہمیشہ اسی طرح چلتی رہے گی بلکہ انہیں مرنا ہے اور اس دن میں میں نے انہیں زندہ کرنا ہے اور دنیا میں ایسا نہیں کہ یہ جو کرتے پھر رہے ہیں انہیں لکھائی میں نہیں لایا جا رہا بلکہ ان کا ایک ایک لمحہ وہ نوٹ کیا جا رہا ہے ان نانش و نف بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو قیامت میں نقط بدم و آسار اور ہم لکھتے ہیں وہ امال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں وہ اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں عمل یہ دو قسم پر ہے بعض اعمال وہ ہیں کہ جو انسان وہ آگے بھیج دیتا ہے تو یا وہ علین میں وہ سٹور ہو جاتا ہے یا سجین میں نیک عمل ہو تو وہ اوپر کو اڑ جاتا ہے اور برا عمل ہو تو وہ سچ جین میں سٹور ہو جاتا ہے اسی طرح بعض اعمال وہ ہیں کہ جو انسان اپنے پیچھے چھوڑتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اظامات ال انسانوں جب انسان مر جاتا ہے ان قطع عمل تو اس کے عامال وہ ختم ہو جاتے ہیں ہاں تین اعمال وہ اس کے باقی رہتے ہیں صدق جاریہ کوئی نیک کام کیا ہو اور اس کا اسے پہنچ رہا ہو یا اسی طرح شاگرد چھوڑے ہو اس حدیث میں دو قسم کی اولاد کا تذکرہ ہے ایک وہ نیک اولاد سگی اولاد کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اور ایک وہ روحانی اولاد کہ علم چھوڑا ہے اور پھر وہ شاگرد وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہوں اور اسی طرح اسے وہ فائدہ وہ پہنچتا رہتا ہے میرے اس درس کا اجر اور ثواب یہ میرے استاد کو اسی طرح پھر ان کے استاد کو پھر ان کے استاد کو اور حتیٰ کہ یہ سلسلہ یہ اللہ کے پیغمبر کو پہنچتا ہے تو یہ وہ آسا رہوں وہ آسا اور ان کے وہ وہ اعمال جو, جو پیچھے چھوڑتے ہیں یہ اپنے آپ سے ہمارے استاد محترم وہ اپنے استاد کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان نہ آثار انا تد العلین فن ضروبنا بقیت الآثار من الحیات المستار ادر شیخ القرآن رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس پر انہوں نے یہ شعر لکھا یہ شعر لکھا ہے ان نہ آسارانا تد العلینہ فن ضروباد بے شک ہمارے چھوڑے ہوئے وہ اعمال وہ ہماری زندگی پر دلالت کریں گے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے چھوڑے ہوئے وہ نقش وہ دیکھ لینا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا ان نہ آسارانا تد العلینہ آثار کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے یا اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آثار سے مراد وہ قدموں کے نشانات ہیں جس طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے بنو سلیما یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے وہ مسجد نبوی کے وہ قریب آنے چاہتے تھے تاکہ ہم مسجد کے قریب ہو جائیں تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا دیا رکم تک تب تمہارے گھر وہ اگر مسجد سے دور ہیں لیکن تم اگر دور سے یہاں پہ مسجد کے لیے آ رہے ہو تو تمہارے وہ قدموں کے جو نشانات ہیں تو وہ یعنی وہ تمہارے قدم وہ لکھے جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر معنی یہ ہوگا بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو قیامت میں ونک تو بماقموں اور ہم لکھتے ہیں وہ اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں وہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہوگا حتیٰ کہ ان کے وہ قدموں کے نشانات بھی ہم لکھتے ہیں جو یہ حق کے لیے لیتے ہیں نماز کے لیے تم جاتے ہو قرآن سیکھنے کے لیے تم جاتے ہو حق سیکھنے کے لیے تم جاتے ہو تو تمہارے وہ ادنا سے ادنا اعمال بھی میں لکھ رہا ہوں یعنی وہ بھی مجھ سے غائب اور مخفی نہیں ہے وہ کل شعیع نقصینہ حفیع امام مبین اور ہر چیز ہو ہم نے گھیر رکھا ہے اسے فی امام مبین لوہے محفوظ میں ہر چیز کو ہم نے لوہے محفوظ میں وہ گھیر رکھا ہے اور کوئی چیز بھی وہ ہمارے علم سے وہ باہر نہیں ہے سورہ قیامت آیت نمبر تیرہ میں بھی آ جائے گا وہاں پہ بھی اعمال یہ دو قسم کے یونب الانسان انسان یوم ادم بما قدم و اسی طرح غالباً سورہ سورہ انفطار میں بھی آتا ہے کہ بما قدمت و اخرت وہاں پہ بھی یہ دونوں قسم کے اعمال یہ آتے ہیں کہ اگلے رکو میں پھر صاحب یاسین کا واقعہ اور تین پیغمبروں کا واقعہ جس میں بہت سارے فوائد یہ ہیں سب سے بڑا فائدہ وہ تو یہ ہے کہ جو سورت کا مقصد ہے کہ اس میں رد شرک ہے اور شفاعت قہریہ کی نفی اور اس پر یہ دلائل نقلیہ یہ ذکر کیے جا رہے ہیں اسی طرح اس واقعے میں جیسے اللہ کے پیغمبر کو کہا گیا ان کل مرسلین علی سراتم مستقیم تو یہاں پہ یہ واقعہ کہ یہ اس پیغمبر سے پہلے بھی بہت سارے مرسلین وہ گزر چکے ہیں ایک علاقے کی طرف اللہ نے تین پیغمبروں کو بھیجا ہے تو یہ کوئی اجنبی پیغمبر نہیں کہ تم لوگ حیران ہو رہے ہو کہ یہ کوئی دنیا میں کوئی پہلی مرتبہ ایسا شخص آیا ہے اس میں تسلی بھی دی جاتی ہے پیغمبر کو کہ آپ کی دعوت سے اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو کہ اے پیغمبر آپ خفا نہ ہو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کی دعوت کو بھی نہیں مانا گیا اور انہیں بھی ٹھکرایا گیا ہے اسی طرح اس میں تخویف دنیاوی ہے گزشتہ آیات میں تخویف اخروی اس واقعے میں تخویف دنیاوی بھی, بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ حق کے انکار پر اللہ نے دنیا میں بھی عذاب نازل کیے ہیں اسی طرح پیغمبروں کے ساتھ اختلاف کی بنیادی وجہ بھی قرآن ذکر کر رہا ہے کہ وہ توحید کی دعوت ہے اور اس واقعے میں دعوت کا وہ طریقہ وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انظار کیسے کرنا ہے ڈرانا کیسے ہے قوم کو دعوت کیسی دینی ہے اور اس واقعے میں اور بھی کئی فوائد ہیں انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں وہ ذکر کریں گے یاسین اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والقرآن الحکیم شاہد ہے گواہ ہے قرآن حکمت سے بھری ہوئی کتاب یا محکم مضبوط کتاب یا فیصلہ کرنے والی کتاب بے شک آپ اے پیغمبر بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں اعلی صراط مستقیم اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں تنزیل العزیز الرحیم تھوڑا تھوڑا بھیجنا ہے اس کتاب کا اس غالب ذات کی طرف سے الرحیم جو نہایت میں ہے کس لیے اللہ نے بھیجی ہے یہ کتاب تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے اباؤ اجداد بہم غافلون وہ غافل ہیں اللہ کی کتاب سے تحقیق ثابت ہوا ہے حکم عذاب کا آلاترہم ان کی اکثریت پہ فهم لا اور اکثریت یہ کوئی حق کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ اکثریت پر تو عذاب کا حکم یہ لگا ہے فهم لا پس وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پہ بے شک ہم نے بنائے ہیں ان کی گردنوں میں توق وہ پس وہ توق وہ پہنچے ہوئے ہیں ان کی ٹھوڑیوں تک تکان دخ... جمع ہے ذقن کی اور ذقن ٹھوڑی کو کہتے ہیں یہ ہونٹ سے نیچے فہم مقمحون تو ان کے سر وہ پیچھے کی طرف دھکیلے گئے ہیں وجعلنا من بین ایدیہم صددا اور ہم نے بنائی ہے ان کے اگے صددن دیوار و من خلفہم صددا اور ان کے پیچھے دیوار فاخشناہم واس ہم نے ڈھانپا ہے انہیں فہم لا یبصرون واس وہ نہیں دیکھتے حق کو اور برابر ہے ان پر عم در کہ آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں انہیں یہ ایمان نہیں لاتے بے شک آپ کا ڈرانا فائدہ دیتا ہے انہیں اتبع ذکر کہ جو تابداری کرتے ہیں قرآن کی ذکر سے مراد قرآن وہ خشیر اور بالغیب اور وہ ڈرتے ہیں میں روبان ذات سے بن دیکھے فبشر ہو تو آپ خوشخبری دے اسے بے بخشش کی اور عزت والے بدلے کی ان نانتا بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو قیامت میں اور ہم لکھتے ہیں وہ جو انہوں نے آگے بیجے ہیں وہ اعمال جو انہوں نے آگے بیجے ہیں اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ کل لش ہو اور ہر چیز اسے گھیر رکھا ہے ہم نے پی امام لوہ محفوظ میں واخیرہ